الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صحاب قیا شبیب اللہ صلاحت وسلام علیکیا نبی اللہ علی صحاب قیا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑا اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی صلو علی العبی صلو اللہ تعالی علی محمد صبح بہارا جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبد المدینہ کا مطبوق رسالہ ہے اس کے سفر سے شروع کرتا ہوں مرحبا یا مصطفیٰ کے بارہ حروف کی نسبت سے جشن ولازت کے بارہ مدنی پھول نمبر ایک جس نے کی خوشی میں مسجدوں گھروں دکانوں اور سواریوں پر نیز اپنے محلے میں بھی مدنی پرچم لے رہی ہے اس میں سبز سبز پرچم لکھا ہوا مدنی پرچم ارج کر رہا ہوں اب وہ تین دنگ میں ہو گیا خوب چراغان کیجیے اپنے گھر پر کم از کم بارہ بلب تو ضرور روشن کیجیے ربی اخل شریف کی باروی رات حصول ثواب کی نیت سے اجتماع ذکر و ناٹ میں شرکت کیجیے اور صبح صادق کے وقت مادانی پرچم اٹھائے درود و سلام پڑھتے ہوئے اشبار آنکھوں کے ساتھ صبح ہے بہارا کا استقبال کیجیے بارہ دے ان نور شریف کے دن ہو سکے تو روزہ رکھ لیجئے کہ ہمارے پیارے پیارے کام مکی مدانی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے تھے جیسا کہ ابو العبوقہ کدی اللہ تعالی نور فرماتے ہیں بارگاہ رسالت میں پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو شک فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر واحیت نازر ہوئی شارح صفی بخاری حضرت سیدنا امام امام اصطالانی قدسوم نورانی فرماتے اور ولادت باسعادت کے ایاب میں ماہ فل میلاد کرنے کے خواص سے یہ امر مجرب یعنی تجربہ شدہ ہے سال امن و امان دیتا ہے اور ہر مراد پانے میں جلدی آنے والی خوشخبری ہوتی ہے اللہ عز و جل اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جس نے ماہ ولادت کی راتوں کو عید بنا دیا نمبر دو کابت اللہ شریف کے نقشے یعنی موڈل میں محد اللہ کہیں کہیں گڑیوں کا طواف دکھایا جاتا ہے یہ گناہ زمانۂ جاہلیت میں کابت اللہ شریف میں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آتا صلی اللہ تعالی وسلم نے فتح مکہ کے بعد کابت اللہ کابت المشرفہ کو بتوں سے پاک فرما دیا لہذا نقشے میں بھی بت یعنی گڑیاں وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اس کی جگہ پلاسٹک کے پھول رکھے یا سکنے توا پہ کعب مندر کی تصویر جس میں چہرے واضح نظر نہیں آتے اس کو مسجد یا گھر وغیرہ میں لگانا جائز ہے ہاں جس تصویر کو زمین پر رکھ کر کھڑے کھڑے دیکھنے سے چہرہ واضح نظر نہ آئے اس کا آویزنا کرنا ناجائز جائز گنا ہے ایسے باب یعنی گیٹ لگانا جائز نہیں جن میں مور وغیرہ بنے ہوئے ہوں جانداروں کی تصاویر کی مدمت میں دو احادیث سے مبارک ہے اور خوف خداوندی بندی سے نرزیے ایک فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا تصویر ہو دو کوئی جاندار کی تصویر بنائے کوئی جاندار کی تصویر بنائے گا اللہ عز و جل اس کو اس وقت تک عذاب دیتا رہے گا جب تک اس تصویر میں روح نہ پھونک دے اور وہ اس میں کبھی بھی روخ نہ پھونک سکے گا نمبر چار جشنی ملازم کی خوشی میں بعض جگہ گانے بازے بجائے جاتے ہیں ایسا کرنا شرکند گنا ہے اس سلسلے میں دو روایات بے خدمت ہے نمبر ایک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ڈول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا دیا گیا ہے مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے نمبر دو حضرت سیدنا سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے گانا دل کو خراب اور رب تباہ رکاوت عالا کو ناراض کرنے والا ہے. نمبر پانچ ناپے پاک کی قسطیں بے شک چلائیے دھیمی آواز میں اور اس احتیاط کے ساتھ کہ کسی عبادت کرنے والے سوتے ہوئے یا مریض وغیرہ کو تکلیف نہ ہو نیز ازانو اوقات نماز کی بھی رایت کیجیے عورت کی آواز میں ناد کی کیسے مت چلائیے نمبر چھ گلی یا سڑک وغیرہ کی زمین پر اس طرح سجاوٹ کرنا پرچم گاڑنا جس سے راستہ چلنے اور گاڑی چلانے والے مسلمانوں کی تکلیف ہو ناجائز ہے چراغ دیکھنے کے لیے عورتوں کا اجنبی مردوں میں بے پردہ نکلنا حرام و شرمناک نیز با پردہ عورتوں کا بھی مروب وجہ انداز میں مردوں میں اختلاط یعنی خلط ملت ہونا انتہائی ناک ہے نیز بجلی کی چوری بھی نا جائز ہے لہذا اس میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے چائز درائع سے چراغاں کی ترکیب بنائیے آٹھ نمبر آٹھ جلو سے ملا تو حت کا باوجود رہیے نماز باجماعت کی پابندی کا خیال رکھیے آشقان رسول نماز کی جماعت ترک کرنے والے نہیں ہوا کرتے نمبر نو جلو سے ملا گھوڑا گاڑی اور اونٹ گاڑی مت لائیے کیونکہ گھوڑے اور اونٹ کے پیشاب اور لید سے آشکان رسول کے کپڑے وغیرہ پلید ہونے کا اندیشہ رہتا ہے دس جلوس میں دنگر رسائل چلائیے یعنی مکتب رس المدینہ کے مطموعہ رسالے اور مدنی پھولوں کے مختلف پمپٹ نیز سنتوں بھرے بیانات کی سی ڈیز وی سی ڈیز وغیرہ خوب تقسیم کیجیے نیز پھل اور اناج وغیرہ تقسیم کرنے میں بھی پھینکنے کے بجائے لوگوں کے ہاتھوں میں دیجیے زمین پر گرنے بکھرنے اور قدموں تلے کچلنے سے ان کی بے حکومتی ہوتی ہے گیارہ غال انگیز ناغرا بازی پروکار جلوس میلاد کو منتشر کر سکتی ہے پر امن رہنے میں آپ کی اپنی بلائی ہے نمبر بارہ خدا نا خاصتا اگر کہیں ہلکا پھلکا پتھراؤ ہو بھی جائے تب بھی جذبات میں آ کر جوابی کاروائی پر نہ اتر کہ اس طرح آپ کا جلوس سے تتر بتر اور دشمن کی مراد باراور گنتے چٹکے پھول مہکے ہر طرف آئی بہار ہو گئی صبح بہارا عید میلا دن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چلو ہم بدنی چینل کے نام